بس اللہ و رحمٰن ورحمۃ الحمد اللہ علیہ وحمد محمد السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ الراشہ الباشہ اور باقی تمام سامعین خارن گرم برادر ہیں سب کو سماسل کرتے ہیں ہمارا سلسلہ دس کتاب دعو شریف میں سے درج نمبر 327 سو ستائیس پینتیس ہے دو ستائیس مجموعی دروس ہے شروع سے تک نواز شریف کا 35 جو ہے دعا صبح کا درخت نمبر پینتیس عام بارے کا ان تک پہنچا رہا ہوں دعائے صبح میں سے پیراگراف نمبر 6 کی توضیع شروع ہوا تھا اس میں سے یہ پہلا پیراگراف جو ہے پہلی دعا اللہ اللہ حدینہ و مہدینا <تصح> الحمدللہ غیر ولا مزلین آگے جو ہے پوری دعر بلِ ادا اک وسلم مل اول اکن حب و بحب قن صبن و ادب ادا من امن خالف کمن خلق یہ پیراگراف نمبر چھ یعنی چھٹا اللہ ہیں ان میں سے پرسوں کل کے درس میں آپ لوگوں کو اس پہلے دعا کا کہ اللہ اللہ حدین و محدین غیرین ولا مزلین اس میں چار چیزوں کے بارے میں اللہ سے دعا کیا ہے کہ اے اللہ الحم اللہ اچ اللہ میں کرا دے ہادینہ دوسروں کو ہدایت دینے والا اور مہادینہ خود ہدایت یافتہ غیر زوالین اور اے اللہ ہم خود بھی گمراہ نہ ہوں ولا ظالین اور دوسروں کو گمراہ کرنے والا نہ ہوں اللہ ایسا کرا دے کہ ہم خود گمراہ بھی نہ ہوں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے والا نہ ہوں ہاں تو یہ چار چیزیں اللہ سے دو چیزیں ہدایت سے مربوط ہے اللہ ہمیں ہدایت دوسروں کو اچھے سیدھا راستہ دکھانے والا بنا دے اور ہم خود سیدھے راستہ جو ہے پر قائم لوگوں میں سے قرار دے سیدھا راستہ پائے ہوئے لوگوں میں سے قرار دے سیدھے راستے پر چلے ہوئے لوگوں میں سے قرار دے غیر رضوالین اور اے اللہ میں تیرے سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے لوگوں میں سے کرا نہ دیں زال گمراہ لوگوں میں سے ولا مذلین اور نہ دوسروں کو گمراہ کرنے والوں میں سے قرار دے تو یہ دعا میں جو چار پیراگراف ہے ہاں جی اس کے اہمیت کے حوالے سے آج کے درس میں آپ لوگوں کو توجہ دیں گے لغات کا تجمہ لوگوں کو کیا تھا تو یہ دعا جو ہے علامہ جہاں ہدین و محدین غیر زوالین ولا اللہ یہ جو چار جملات ہیں ہدایت سے مربوط ہے گمراہی سے اللہ سے پناہ مانا یہ دعا جو ہے حقیقت میں سورہ فاتحہ کی عہد نسرات المستقیم ان اللظین انَََطم غیر المعذ ولا وََََََََََََََََََََََلين کی مانن ہے ہاں اس میں بھی ہم اللہ دعا یہ بيہم اللہ ہمیں سیدھے راستے کی جانب رہنمائی فرما عہد نہ اسرات یعنی يعنى سرأعت ان انمت يہن کا راستہ جن کو تو نے سیدھا راستہ دكھايا تو وہ مہدين ہو گیا غیر المعضوب علیہ اللہ کے ان لوگوں کا راستہ جن پر گمراہ ہونے کی وجہ سے تیرے غضب ان پر نازل ہو گیا تیرے قہر اور عذاب نازل ہو گیا ولا مظالین اور نہ تیرے راستے سے بھٹکے ہوئے گمراہ لوگوں میں سے ہم قرار نہ تھے شوئے فاتحہ میں ہم لوگ ہر روز نماز کے اندر یہ دعا پڑھتے ہیں تو یہ جو دعا صبح کی یہ پیراگراف بھی اسی اسی مطلب کو دوسرے الفاظ میں گویا کہ بیان کی ہے کہ اس قرآنی دعا کو یعنی الحا اس دن اسراۃۃ المستقم سراۃ اللزین انم تعلیم غیر بارے، یہ ایک دعا ہے اللہ سے سیدھے راستے پر چلنے کی یہ توفیق مار رہے ہیں اور گمراہ اور غضب شدہ لوگوں سے اللہ کے حضور میں پناہ مارے <تصفح> تو یہ قرآن دعا کو دوسر جو دوسرے دعا یا کلمات میں بیان فرمایا ہے گویا کہ جو اللہ جلنا ہدینہ اسی دعا کو دوسرے الفاظ میں بیان کیا ہے اور انسان کو جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق جو ہے ہدایت یافتہ ہونا ہاں جی ہدایت یافتہ ہونا اور اس راستے پر چلنے والا ہونا پھر دوسروں کو اسی راستے اور سعد مستقم کی جانب رہنمائی کرنے والا ہونا نہایت ضروری و لازم ہے کیونکہ انسان اگر سیدھے راستے پر نہ ہو ہاں جی اور گمراہی کے راستے پر ہوں اگر انسان اللہ اور رسول نے جو راستہ دکھا اس پر نہ ہو اسے اس سے منحرف راستے پر ہوں تو پھر کیا ہوگا پھر تو اس کی تمام صحیح وہ کوشش جو ہے دنیا میں کی جانے والی سب رائے گاں چلے جاتے پھر تو سب ضائع ہو جائے گا ہاں اگر اللہ کے راستے پر نہیں ہے رسول کے راستے پر نہیں ہے آپ جون, جون آگے بڑھتے چلیں گے اتنا ہی اللہ اور رسول سے دور ہوتا جائے گا ہاں نی? اور روز بر روز اللہ سے دور ہوتا جاتا ہے اور ظالین کے زمرے میں داخل ہو جاتے ہیں پھر پھر جو اللہ کے قاہر اللہ کا سبب بن جائے گا جو کہ قہر الٰی اور جہنم کے سزا وال لوگ ہیں جو زالین میں داخل ہوں گے گمراہ لوگوں میں سے ہوں گے پھر تو وہ آنے اللہ کے قہر لاہی جہنم کے لائق لوگ ہیں لہذا آپ سرات المستقیم اور ہدایت یافتہ ہو کر جو اگر انسان سیدھے راستے پر ہو ہدایت یافتہ ہو آنج تو ہوگا جو پھر تو روزانہ تھوڑا بھی نیک عمل کرتے چلیں تو آپ اسی حساب سے اللہ سے اور جنت سے قریب ہوتے چلیں گے یعنی آپ سراط المستحم ہو کر جیسے اردو مغلا ہے کچوے کے رفتار سے بھی آپ چلیں گے نا تو آپ منزل پہ, پہ پہنچیں گے ولو دیر سے پہنچیں گے لیکن پہنچیں گے کیونکہ اب سیدھے راستے پر ہیں ہاں جی لیکن سیدھے راستے پر نہیں ٹیڑھے راستے پر ہو تو جتنا آپ تیز چلیں گے اتنا آپ شرات المستم سے سیدھے راستے سے اصل منزل سے دور ہوتے چلے جائیں گے تو یہ تو نہایت ہی جو ہے واضح اور حقیقت ہے ہاں جی اور لہٰذا جو ہے آپ اسی حساب سے اگر شراۃ المستیم پر ہیں تو روزانہ تھوڑا بھی جو ہے عمل کرتے چلیں آپ اسی حساب سے اللہ سے اور جنت سے قریب ہوتے چلے جائیں گے اور جہنم سے دور ہوتے جائیں گے جتنا اللہ سے قریب ہوگا اتنا جہنم سے دور ہوگا جتنا جنت سے نزدیک ہوگا اتنا ہاں جتنا اللہ سے قریب ہوگا جنت سے قریب ہوگا یقیناً جو ہے اللہ سے جہنم سے دور ہوگا مسلم بات ہے لیکن اگر آپ گمراہ ہو یعنی اللہ کے ظالین کے زمرے میں خدا نسا چلے جائیں ہاں جی تو پھر یعنی خدا نسا کافر اور مشرق ضالین سے ملات کون ہیں یعنی کافی مشرق یابت ہو تو آپ کے تمام صحیح و کوشش آپ کو اللہ سے دوری اور جہنم سے قریب کر دیتی ہے ہاں جی یہ ساری صحیح و کوشش جو ہے اللہ سے دور کرتے چلے جاتے ہیں اور آپ جتنا تیز چلیں گے اتنی ہی اللہ سے زیادہ دور ہو جائیں گے جیسے پامر و کے دور میں کفار بھی آپ جو ہے ہاں جی خوب مال خرچ کرتے تھے اپنے عقائد کی حفاظت کے لیے کوفول و شریک کے دفاع میں وہ بھی جو ہیں ہزاروں کے تعداد میں پیسہ خرچ کر دیتے جانے میں دیتے تھے لیکن ان کا پیسہ بھی جان بھی سب جائے سب اس کو جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں لیکن جو مومن ہیں اللہ کے نبی کے ساتھ صاحب تھے وہ کھجور کا ایک دانہ بھی دے دیتے اللہ نے قرآن میں اس کی بھی مدع کیا پیارے نبی نے اس کے بھی مدہ کیا اور اس کے معافرت کا سبب بنا کیوں وہ سیدھے راستے پر تھے تو یہی ہر دو ہر دور میں یہ چیز ہے ہاں جی تو لہٰذا جو ہے اگر جو ہے ہاں جی انسان سیدھے راستے پر نہ ہو کہاں پھر وہ مشرق بتاتی ہو تو آپ تمام آپ کے تمام صحیح و کوشش جو ہے آپ کو اللہ سے دوری اور جہنم سے قریب کر دیتی ہے اور آپ جتنا تیز چلیں گے اتنے اللہ سے زیادہ دور ہو جائیں گے کیونکہ سیدھے راستے سے جتنا دور بھاگیں گے اتنا دور ہو جائیں گے منزل سے واضح کے بات ہے ہاں جی اور جہنم اور قار علاج سے نزدیک ہوں گے لہذا جو ہے انسان کا احداظ یافتہ ہونا ہاں جی اللہ کے راستے کے اس کو صحیح معرفت ہونا معرفت ہو کہ اس راستے پر ہونا اس راستے پر چلنے والا ہونا انسان کا ہدایت یافتہ ہونا ہاں جی اور گمراہ اور اللہ کے راستے سے بھٹکا ہوا نہ ہونا ہمارے اخروی نجات کے لیے نہایت ضروری اور لازم ہے ورنہ آپ کی تمام تر صحیح و کوشش جو ہیں رائے گان اور حب ہو جائیں گے خدا نہ انسان کا میں شرک آ گیا گمراہی آ گیا کنہور آ گیا نفاق آ گیا بیتا ت ہاں یہ تو انسان کی ساری کوششیں ضائع ہو جاتے ہیں اس کے ساری نیک عمل سمحت ہو جاتے ہیں اکارت چلے جاتی ہیں اور انسان جو ہے کل قیامت میں رہیں گے اس کے ہاتھ خالی لحاظ نیز جو, جو ہے لہذا جو ہے شراۃ المستقیم پر ہونا سیدھے راستے پر ہونا نہایت ضرور لہٰذا اس دعا کو اللہ مجلنا حادین و مہدینا غیر زوالین ولا مزلین کو ہاں جی انسان کمال خلوص کے ساتھ اللہ سے یہ دعا مانتے رہیں اللہ میں سے ہاں جی ہدایت یافتہ لوگوں میں سے قرار دے ہمیں لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانے والوں میں سے قرار دے اے اللہ ال لوگ گمراہ لوگوں میں سے قرار نہ دے اور نہ ایک کو گمراہ کرنے والوں میں سے قرار دے ہاں انتہائی کمال عجیز اور خضو کے ساتھ یہ دعا کریں نیز حادین کا ہونا یعنی دوسروں کو ہدایت کرنے والا ہونا اے تو خود ہدایت یافتہ اور ماہدین جی. ہاں جی چونکہ آپ مہادین نہ ہوگا تو پھر آپ ہدایت کے راستے میں نہیں ہوں گے تو آپ کی ساری کوشش ضائع ساتھ دوسروں کو بھی ہدایت دینے والا آپ ہادیوں نے سے دوسروں کو بھی ہدایت دینے والا میز حادین کا ہونا ہدایت کرنے والا ہونا یعنی لوگوں کو صحیح اور سیدھے راستے کی جانب رہنمائی کرنے والا ہونا اور مزلین یعنی گمراہ کرنے والا نہ ہونا بھی ہمارے اخروی نجات کے لیے نہایت ضروری ہے خدا نس انسان اگر زالین ہونے کی صورت میں ہونے کے ساتھ یعنی خود گمراہ ہونے کے ساتھ ساتھ مزلین بھی ہو جائیں دوسروں کے بھی گمراہ کرنے جاتے ہیں ہاں جی زالین ہونے کے ساتھ ساتھ پھر مزلین بھی ہو جائیں تو دوسرے لوگوں کے گناہ بھی آپ کے گردن پر ہوں گے کیونکہ آپ نے دوسروں کو گمراہ کیا آپ نے دوسروں کو سیدھے راستے سے ہٹا دیا اللہ کے راستے سے آپ نے ان کو دور کھا دیا ہاں جی کیونکہ آپ کی وجہ سے جو ہے وہ دوسروں کے گناہ بھی آپ کے قیدان پر ہوں گے کیونکہ آپ کی وجہ سے وہ بیچارے گمراہ ہوئے آپ نے ان کو غلط بے دینے کی وجہ سے ہاں جی خالص ذہن لوگ تھے بیچارے صاف ستھرا لوگ تھے آپ نے ان کو غلط رہنمائی کیا غلط راستے پہ ڈالا اب وہ اسے غلط راستے پر جا رہے ہیں تو قیامت میں ان کے گناہوں کا ذمہ دار بھی آپ ہے تو پھر آپ ظال بھی ہے مزل بھی ہے گمراہ بھی ہے, گمراہ کرنے والا بھی ہے. تو اس سے زیادہ بد کوئی انسان ہو ہی نہیں سکتا ہاں جی؟ اس طرح جو ہے آپ قیامت میں اپنے ان مردوں کے لانت اور کال الہی میں گرفتار ہوں گے جن کو آپ نے اللہ کے راستے سے ہٹا دیا اور یہ زیادہ ہی تباہ کن اور خطرناک ہے لہٰذا اس دعا کو ہمیں جو ہے اللّہ مادین و مہدین اے اللہ ہمیں دوسروں کو سیدھا راستہ دکھانے والا اور ہم خود ہداج یافتہ لوگوں میں سے قرار دے غیر زالین اللہ ہم گمراہ لوگوں میں سے قرار نہ دے اولا اور نہ دوسروں کو گمراہ کرنے والوں میں سے بھی نقرار نہ دے یہ دعا جو ہے یہ دعا کمی کمال اخلاص الازی کے ساتھ کرنا چاہیے ہاں جی اور اللہ کریم سے ہاں جی ہادی و مہدی ہونے کی خود ہدایت یافتہ بھی ہو ہدایت کرنے والا ہو دونوں کی توفیق مانگے اور ظال و مزل ہونے سے پناہ مانگے خود گمراہ اور دوسروں کو گمراہ کرنے والا ہونے سے اللہ کے حضور میں پناہ مانگیں کیونکہ انسان کا ہدایت سیدھے راستے پر ہونا ہاں جی اب وہ سیدھا راستہ کن کا راستہ ہے اگر ہم غور کریں تو سیدھا راستہ ایک لاکھ چوبیس ہزار امبی کا راستہ ہے ہاں جی اولیاء الہی کا راستہ ہے حسن محمد مسلم ہونے کے لحاظ سے قرآن نے جو راستہ دکھایا اور محمد وال محمد نے جو راستہ دکھایا وہ راستہ وہی شرارت المسکیم ہے ہاں جی اور اولیاء الٰی نے علماء ربانی نے جو راستت وہ صرارت المستحیم ہے ہمیں نورواشی ہونے کے لحاظ سے ہمارے بزگان دین نے شاست علی رحمان نے تعلیمات قرآن و سنت کی روشنی میں آپ نے ہمیں جو عاقعد کی صورت میں فکی احکامات ہم ہمیں جو رہنمائی کیا ہے وہ اصرات المستقیم ہمارے لیے اس کو صحیح طریقے سے سمجھیں پیس جانیں ہاں ہم پھر جاننے کے بعد سمجھنے کے بعد پھر اس پر چلنے بھی لگ جائیں خود نے سمجھا دین سمجھا جانا پھر چلا اور دوسروں کو بھی پھر جتنا آپ سے ہو سکتا ہے اچھی چیزوں کی طرف رہنمائی کریں گے تو آپ حادین بھی ہو جائیں گے مہا دین بھی ہو جائیں گے اور مزل ہونے سے آپ بش کے رہیں گے تو آج کے رات جو ہے کافی ٹینٹ زیادہ ہے اس وجہ سے یہیں پر ارتفا کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دعا کو قبول کریں کہ اللہ منحادین و مہٰدین غیر الین علم اس مقدس دعا کو ہمیں اللہ ہم سب سے قبول کریں تاکہ ہم سیدھے راستے پر ہو اور جوشن کو بھی سیدھے راستے کی جنگ رہنمائی کرنے والا ہو اور گمراہی سے ہم بچا ہوا ہو اور جشن کو گمراہ کرنے کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھیں بجائے محمد و آل محمد